برس اللہ و رحمۃ اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام سالنگ سب کو سمجھنے السلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف سفینشاہ میں سے درخت نمبر ایک اور اس سلسلہ درس جو ہے چونکہ اوراد اشریا میں ہیں تو اریاد اشریا کا درس نمبر پچیس تو مجموعی طور پر اس کو سو چھاتر ایک سو چھہتر اولک پچیس سے ظاہر کیا گیا ہے تو اوراد اشریا کی جو ہے معیت تسالون سے پہلے جو علامہ فارج الحمے والی جو پیراگراف ہے اس کی مختلف عبارات کی توضیح دے رہے ہیں اور آج اس مبارک جملے پہ پہنچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو بندہ اس دعا کے اندر پکاریں یا عظیم البصم الرحیم یا عظیم العفوی. یا حسنت عجاوزی یا واس علامفیر یا باسطلیہ یہ مبارک جملہ ہے اس کے اندر چار کلمات ہیں انہیں چار کلمات کی مختصر توضیہ لوگوں کو دے رہا ہوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یوں بغار رہے ہیں یا عظیم الافٮٔ یا ہمیشہ بھی زبان میں پکارنے کے لیے ندا دینے کے وقت کسی کو آواز دینے کے وقت استعمال ہوتی ہے اس کو حالف ندا بولتے ہیں یا یعنی اے عظیم یا عظیم الف اے کے معنی میں عظیم جو ہے لغت میں ابھی لغت میں بڑا بڑے کے معنی میں زبردست پرشوکت اہم عظیم الشان ان معنی میں آتا ہے اشیل از عظمہ یا عظم و عظام و عظامتاً معنی جو ہے بڑا ہونا شاندار ہونا عظیم صفحت مشبہ ہے ہاں جی عربی ادب کے لحاظ سے تو عظمت و بڑائی میں دوام و استداد کے معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے یعنی وہ اللہ جو ہمیشہ سے عظمت والی ذات ہے اور ہمیشہ عظمت والی ذات رہے گا ہاں جی اور اس میں معنی مبالغہ کا بے احتمال ہے پھر تو یعنی بہت ہی عظیم کا معنیٰ بھی پایا جاتا ہے یعنی اس کی عظمت کی کوئی حد اور حدود نہیں ہے وہ عظمت مطلقہ کا مالک ہے یہ معنیٰ بھی ہے اس کے اندر تو گویا کہ اس معنیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہاں جی تسلسل اور دوام کے ساتھ اس کی عظمت پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس کی عظمت کے بے نہایت ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے تو یا عظیم مذاف اور افق کا معنی حنج کرم معافی اور مہربانی کا معنیٰ ہے افق الف کرم معافی مہربانی اور افحا یا ہو مٹانے کے معنی وقے اور اب بولتے ہیں افعان ہو یعنی معاف کرنا درگزر کرنا ایک معنی القاموس و سجید نام الغ یہ معنی ہے اور المنج نامی مشہور عقت میں کیا ہے افا یاف اف معاف کرنا سزا نہ دینا العف کا ایک معنی جو انہوں نے تفصیل کے کی معنیٰ کیا مٹانا معاف کرنا خارج کرنا معافی سزا کی معافی العف ان یعنی عام معافی عنایت مہربانی کرم فرمائی یہ سارے معنی کیا ہے تو ان معنی کو سامنے رکھ کر عظیم کے لیے جو معنی کیا اور العف کے لیے جو معنی کیا ان کو سامنے رکھ کر اب اس عبارت کا معنی یہ بن جائے گا یا عظیم العفری اے وہ پاک ذات جو کہ بڑا زبردست اور بہت زیادہ درگزر کرنے والا اے وہ پاک ذات جو نہایت عظیم معافی دینے والا مہربانی اور کرم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسلام سے یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ جب بندوں سے معاف کرتے ہیں تو ان کی قبر کتنے بندوں کو معاف کرتے ہیں اور کون سے گناہوں کو کہاں تک معاف کر دی اللہ بہتر جانتا ہے ہاں کیونکہ اس بندے پاک ذات کو بندوں سے کوئی غصہ نہیں ہے بندوں پہ وہ کوئی بدلہ لینے والی ذات نہیں ہے اس کے دل میں بندوں کے لیے کوئی کینہ اور عداوت نہیں ہماری طرف نہیں ہے وہ پاک اور طیب ذات ہے لہٰذا وہ تو ہمیشہ بندوں کو بسنے کے لیے ہاں اس نے بردنوں کو پیدا ہی بچنے کے لیے پیدا کیا تو جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا اس نے بردنوں کو جنت میں ڈالنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا یقینی بات ہے وہ بخشیں گے تو جنت میں چلے جائے گا تو ہمات یا عظیم العفی یہ بہت ہی ایک بہت زیادہ اور زبردست جو ہے بسنے والا ایک بڑا بخشنے والا ہے جی معافی کر معاف کرنے والا مہربانی کرنے والا یہ معنی اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کا انداز میں فدر گزر کا جو کوئی مالک نہیں ہے وہی ذات ہے جو ان خوبصورت افصاف حسنت سے صفات جمیلہ اور جمالی سے متصف ذات ہے دوسرا پیرغاف ہم آتے ہیں یا حسن تجاوز یہ حسن کے معنی جو ہیں بہتر خوبصورت اچھا گڈ کے معنی میں آیا تو یہاں جو بہتر اچھا کا معنیٰ مناسب ہے تجاوز کے معنی وزع و تجاوزہ کے معنی کیا ہے درگزر کرنا ترک کرنا یا اور القاموس القاموں سے جدید نامل غلطی یہ معنی کیا ہے تو یا حسنت تجاوزی ہاں جی تجاوز کے معنی یہ ہوا کہ درگزر کرنا بعد ایک بندے کسی نے کوئی خطا کیا ہے کوئی غلطی کیا ہے تو اس کے پیچھے نہ بڑھیں ترق کرنے کا مطلب یہ ہے ہاں ایک مانا ترق ایک تو درگزار در کرنا معاف کر دینا ہاں جی معاف کر دینا بس اس کو گویا کہ اس نے کیا ہی نہیں اور دوسرا کے ترق کرنا بس اس بندے سے کوئی غلطی ہو گیا ہوتا ہی ہو گیا اس کو ترق کر دیا ترق کرنے اس کو چھوڑ دیا اب اسے کوئی سرکار نہیں ہے نہیں. ہاں جی. اب اس کے پیچھے نہیں پڑا تم نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا ایسا کیوں کیا ان کی پیچھے نہیں پڑتے وہ اللہ یا حسن حتّا جا اسے ہاں جی یعنی ایک وہ ذات جو کہ بہترین در گزار کرنے والا ہے بندوں سے جو ہے آج دنیا میں دیکھیں سات ارب سے زائد اب لوگ ہیں ان میں سے اللہ کے دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین علن ان الماء النت دین الاسلام اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے آخر فرمائے وماء اب تاکہ غیر علیہ السلام دین جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قابل کرافگس اس سے قبول نہیں کرے گا تو اس سارے سات عرب میں سے صرف ڈیٹ عرب لوگ مسلمان یا اپنے دو عرب لوگ مسلمان باقی لوگوں نے تو اللہ کی نظام کو ہی قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ہاں آئین کو ہی قبول نہیں کیا اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے اللہ کی آخری نبی جو تا کہ متعلق ہدایت دینے کے لیے اس کو ہی قبول نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بندوں سے درگزر کریں ان کے پیچھے نہیں پڑا ہوا ہے ان کو موخذہ نہیں کریں ان کو گرفت نہیں کریں یہی یاداں نگامی حسن تجاوز ہے ایک وہ کاغذات جو کہ بہترین درگزار کرنے والا تجاوز کو نہ درگزار کرنا ہے اور بھی بہترین انداز میں درگزار کرنا ہاں جی اور بہترین درگزر کرنے والا یہ وہ کاغذات جو کہ بہتر اور نہایت اچھے انداز میں درگزار کرنے والا یہ حسنت تجاوز یعنی ایک وہ کاغذات جو کہ بہتر اور نہایت اچھے انداز میں درگزر کرنے والا کہ نہ کوئی کسی کے معافی کو خطاق کو معاف کر دیتے ہیں سو دفعہ معافی ماننے کے بعد معاف کر دیتے ہیں ہاتھ پیر پکڑنے کے بعد معاف کر دیتے ہیں لیکن وہ اللہ جو بندہ اگر جو ہے آج کے ساتھ اس کے درگاہ میں ہاتھ اٹھایا معافی مانگا وہ بخش دیتے ہیں ہاں جی وہ تو بندے کے معافی مانگنے کے تیاری میں انتظار میں ہوتے ہیں اندازہ بس معافی مانگے وہ بخش دیتے تیسرا پیراگراف یا وہ ہنج <سرح> واسے واسع وسی آ یوسا یوس سے کشادہ ہونا گنجائش ہونا یہ معنی کیا ساعتن گنجائش کشادگی اور قدرت صلاحیت یہ معنی کیا تو یا واسع الماخرتی وسط گنجائش والی حنج قدرت صلاحیت کشادہ یہ معنی ہے اور مغرت غفران سے ہے غفران غفیر مغفرت یہ سب فعل غفر یا خر و غفرن سے اور اس کے منظر ہیں مغفرت بھی غفران بھی اس کا معنی کیا ہے درگزر مغفرت کا معنی درگزر کیا ہے درگزر معافی بخشش کا معنی کیا ہے اور فعل غفر یّّرو غفرن سے گناہ معاف کرنا بخش دینا القام س جدید نام لغات نے تو یا واصل مغفرت کا معنی ہو جائے گا ایک وسیع مغفرت والے ایک وسیع معافرت دوالے ہاں یعنی اس کی مغفرت کی کوئی حد حدود نہیں ہے اللہ کتنوں کو بخشے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنوں کو بخشے گا کیونکہ یعنی وہ بخش مطلقہ کا مالک ہے اس کی بخش کے لیے ہم حد حدود کیسے بن جو ہے حد حدود اس کے لیے ہم بتا سکتے ہیں وہ ذات خود بہتر جانتا ہے لہذا انبیاء الہی جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں انہوں نے انہیں کا علمان فرمایا یا واسعل مافلتی اے بہت زیادہ بخشنے والے اے بہت وسعت کے ساتھ بخشنے والے اب اس میں کمیت بھی آتا ہے کیفیت بھی آتا ہے یعنی بہت کثیر تعداد مخلوقات کو بخشنے والے پر بندوں کی بہت سے خطاؤں کو گناہوں کو باجنے والے اور اس کی بخشش کی کوئی حد و حدود نہیں یہ معنی بن جائے گا یا واسل مغفلتی اے وسیع مغفلت والے یعنی اے وہ ذات یا واسل مفرت کی توجہ اے وہ ذات جس کے بخشش و معافی بہت وسیع ہے اے وہ ذات جو کہ بندوں کے گناہوں کو وسعت کے ساتھ درگزر کرنے والے ہیں یعنی اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ تیرے بخشش و آف و درگزر کی کوئی حد و حدود نہیں اور تیرے بخشش جو ہے باہر بے کران کی طرح وسیع ہے بندوں کی یہ ناقص عقیل ہرگز تیرے بخشس کے وسعت و گنجائز کو درخت نہیں کر سکتے جس طرح اللہ کے دوسرے صفات کو درخت نہیں کر سکتے اس کے بعد آخری پیراگراف جو ہے یا باشت الدین رحمت ہاں جی یاف ندائے باشت ہاں جی فیل باست یش تو بستن سے ہیں اس کی معنی جو ہے یہ سنبھال کے شگائے باشت پھیلانا کشادہ کرنا بچھانا وسعت دینا ظاہر و واضح کرنا ہاتھ پھیلانا یہ معنی کہ باشط یعنی پھیلانا اب یہ سب تو پھر کے معنی کسی خال کے جب منع کریں گے تو پھیلانے والا کشادہ کرنے والا وسعت دینے والا یہ معنی یہاں پر مناسب ہے اس کا حید عربی زبان میں تشنیہ کا ہے ہی دون کا دو پر دونوں ہاتھ کے معنی ہے یا باسط الیہ دین ایک وہ اللہ جو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا گئے اب اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھ جو ہے یہ کنایا ہے اس کی رحمت واسعہ کا کیونکہ اللہ ہمارے طرف ظاہر ہاتھ پر نہیں رکھتے ہیں لنمانی مفاہم کو سمجھانے کے لیے اس طرح جو ہے تشویحات کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے اس کے بے رحمت اللہ بے رحمتوں کے ساتھ بندے کے جو ہے مؤف درگزر کے لا ہمیں جا تیار رہتے ہیں اس رحمت بندے کی دس رسی کے لیے اس کے بخشش کے لیے اسی کو جو ہے اس کو رحمت یا سے تعبیر کیا تو یا باشط الیہدین یت کا تسنیہ الجرم مداخلۂ برائے باشت ہے یا باشت الیہدین اے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے یہ وزاد جو اپنے دونوں فردوں کو پھیلائے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو خوشادہ کیے ہوئے کشادہ کرنے والے غسہ دینے والے دونوں ہاتھوں کو یعنی یہ دونوں لفظ و اللہ جو اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کشادہ کیے ہوئے ہیں کسی کے ذریعے سے بے رحمت ہے رحمت کے ذریعے سے رحمت کے لفظ بار بار آ چکا ہے اس کا معنی جو ہے رحمت کا لطف و کرم مہربانی شفقت عنایت رحمت یہ معنی ہے کہ الرحمت القاموں سے جیسے متعلق مہربان ہونا رحمدل ہونا تو اب یا باثت علیہ بے رحمت کا ترجمہ کیوں مان جائے گرہ میں ایک وہ پاکزات جو اپنے رحمت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ بندے کے مانگنے کے انتظار میں ہے کہ بندہ مانگے اور وہ ذات مقدس اپنے رحمت سے فوراً اسے نوازے اور فورن بندے کی پریشانی دور کرے بس اوقات تو بندے کی طرف سے مانگے مانگے بغیر اپنے لطف و احسان سے لطف و کرم سے بندے کو اپنے رحمت سے نوازتے رہتے ہیں کیونکہ بندے کو تو اپنے ایک لمحہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ کی اسے کیا پیش آنے والا ہے لیکن وہ پاک ذات اپنے لطف و کرم سے بندے کی دست رسی فرماتا ہے اور اسے مہلک حوالے سات سے بچا لیتا ہے کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے گرمی مجھے تو اس دعیا کلمے سے ایسا محسوس ہوتا ہے اس جملے کو پڑھ کر یا باسط علی نبی رحمت کے جملے کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے والدین بچوں کو کم عمری میں ہمیشہ ان پر شفقت کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان پر نظر رکھتے ہیں ہمیشہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیشہ ان کی خدمت پر حفاظت پر معمول رہتے ہیں تو وہ پاک ذات بھی کہ جس کے مہربانیوں کے کوئی حد نہیں حدود نہیں وہ رحمت مدلاقہ کا مالک ہے وہ بھی اپنے بندوں پر شفقت و مہربانی و و کرم کے لیے ہمیشہ آمادہ و تیار رہتے ہیں اور ہر وقت بندے کی دس فرماتے رہتے ہیں اپنی رحمت سے اپنے لطف کرم سے اپنی عنایتوں سے ہاں جی اپنی رحمت سے تو یہ وہ مہربان اور خوبصورت اللہ نگرانی دعا کا یا عظیم علافے ایک بہت زیادہ بخشنے والے اے عظیم بخشش کے مالک یا حسنت تجاوز ہے یہ نہایت خوبصورت انداز میں بندوں کے کوتااہم کو درگزر کرنے والے یا واسل معافرت ایک بہت وسیع انداز میں گناہوں کے بخشش کرنے والے افر درگزر کرنے والے یا باشط الدین اے, اے اللہ جو اپنی رحمت اور شفقت اور انا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے بندوں پر لطف و کرم کرنے کے ان کو حوادثات سے بچانے کے لیے ان کو گمراہیوں سے بچانے کے لیے ان کو نجات دلانے کے لیے ان پر لطف گرم کرنے کے لیے ان پر عنایتیں فرمانے کے لیے ان کو سعادت عابدی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہاں جی یا باشط الدین کے اندر بہت باتیں ہیں اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو اپنے اپنے اسداد کے مطابق ادراک کر کے پوری خلوص اور توجہ کے ساتھ پڑھتے لینے کی توفیت طافلم آمین رب